جی کالے جی موزے پہننا کیسا ہے کالے موزے موزے کالے موزے پہنے اصل میں بعض مشائق اس سے منع کرتے ہیں کہ کالے موزے یا کالے جوتے نہ پہنا جائیں ناجائز بھی نہیں تو بہتر ہے کہ نہ پہنا جائے بلکہ ہمارے استاد علامہ عبد المصطفیٰ اظہر فرماتے تھے کہ زرد رنگ کے جوتے پہننے کی فضیلت اور ایک قول یہ ہے زرد رنگ کے جوتے پہنے جائیں تو پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں تو, تو کوئی کوئی اگر کالے جوتے یا موزے پہنے تو اس پہ کوئی لانتان بنا کہ آ بہتر نہیں ہے کسی اور آ, رنگ کے پہنے جائیں